صحمن ورحمہ الحمد اللہ علیہ وحمۃ وحمد السلام علیکم ورحمۃ البرکاتہ مکتبہ حیدر سے نام ہے موجود تمام خان گرامیہ میدان شہر باقی تمام سالم شمار سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب باب شک الاحمد باب نمبر اکتیس باب القطہ یعنی گرے پڑے انسان وغیرہ کے بیان میں ہے باب اللقطا کے بارے میں اور باب القطاء کا دس نمبر ایک ہے یہ باپ جو ہے چھوٹی باپ ہے دو درسوں میں ان شاء اللہ کے اندر ہوگا تو لقطہ کا معنی جو ہے دو س... پیج نمبر دو سو چوراسی پہ ہے اور دس نمبر ایک کے تیس تھان یہ جی, تھرٹی ون لقطہ جو ہے گرے پڑے انسان وغیرہ کا بیان ہے اس میں جو ہے کیسے کسے بولتے ہیں کوئی ایک لفظ ہے جو اسی معنوں میں لگتے ہیں اور کوئی انسان جو ہے ایک بچہ انسان مطلب کوئی بچہ کہیں راستے میں ہے کسی گلی کوچے میں بازار میں اکیلا ہے چھوٹا بچہ ہے ہاں جس جی کو اپنے راستے وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا ہاں جی دو تین سال بچہ ہے اور اس کو راستے کا پتہ نہیں چلتا ہو اس کے ساتھ اس کے والدین یا کوئی رشتہ رشتے دار اور نہیں ہیں اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو اس بچے کو بھی جو ہے لختے کے مفہوم میں شامل ہے اور اسی طرح کوئی جانور گم ہو گیا ہاں جی اور تو بھی اس وسیع نقطۂ کی وسیع مفہوم میں آتی ہیں اور اگر کوئی سامان وغیرہ गिर گیا ہو کہیں گرا پڑا ہو پیسہ ہو کوئی سامان ہو لباس وغیرہ کچھ بھی تو وہ بھی اس مفہوم کے اندر ہے لقطہ کے اس باغ کے عنوان کے اندر اگرچہ جو, جو ہے الساس نے پھر ان میں سے اس وسیع مفہوم کے اندر سے جو ہے اگر وہ گرا ہوا چیز انسان ہو تو اس کا الگ نام دیا ہے جانور ہو تو اس کا الگ نام دیا ہے اور اگر وہ دوسرے سامان وغیرہ ہو تو اس کو الگ نام دیا ہے ہاں جی اسے لقتا کے وسیع مفہوم کے اندر سے تو لقتا سے فرماتے ہیں یہ کیا چیزیں فرماتے ہیں وہ یہ ہاں جی گرہ پڑے ہوئے چیزیں اب انسان یہ لوگ گرہ پڑا ہوا چیز جو ہے یا انسان ہو سکتے ہیں انسان مت بچے رہا اور حیوان یا جانور ہو سکتے ہیں اور وغیرہ میں اس کے علاوہ منت میں و دنانی درہم دینا درہم چاندی کا پیسہ دنانی دینانی دینا سونے کے پیسہ ہے ولاقشتی کپڑا ولاحتی کوئی بھی سامان ہاں جی بھی زندگی کے استعمال کے سامان ان میں سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہاں جی وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے سامان جو ہیں جوتے وغیرہ برتن وغیرہ ہاں جی تو ان میں سے کوئی بھی چیز جو کہیں گیرا پڑا ہوا ہو تو ہاں جی تو یہ سب جو ہے اسی نقطہ کے مفہوم میں آتا ہے اب آگے فرماتے ہیں یہ جو ہے فنکان انسان ان اس وسیع مفہوم کے اندر سے اگر یہ جو گرا پڑا ہوا چیز یعنی اگر انسان ہے تو اس کو یسمل لقیتا تو اس کا ایک مخصوص نام کہ اس کا لکیت بھی کہتے ہیں گرا پڑا ہوا بچہ اور ملکوتاً اس کا معنی بھی ہے یہ گرا پڑا ہوا بچہ اور ممبوزاً کہیں پھینکا ہوا پڑا ہوا بچہ تو اس کے لیے تین نام استعمال ہوا ہے اگر کوئی بچہ کہیں کسی مالک کے بغیر ماں باپ کے بغیر کسی گھر کے رشتے دار کے بغیر ایک چھوٹا بچہ ہے جو اپنے گھر بار نہیں پہچانتے ہیں ہاں دو تین سال کا بچہ ہو یا ایک دو سال کا بچہ ہو ہاں تو ایسے بچے کو جو ہاں جی وہ والدین کے بغیر کسی رشتے دار کے بغیر کہیں ہیں اور اس کا اپنے گھر بار کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے تو اس بچے کو جو ہے عربی اصلاح میں لکیت ملکوت اور ممبوز کہتے ہیں لکیت ملکوت دونوں کا ہی معنی ہے گرا پڑا ہوا ممبوز کا اس میں نواز یا پھینکنے کے معنی میں تو پھینکا ہوا مراض نہیں مالک کے بغیر ماں باپ کے بغیر بچہ کہیں پڑا ہوا ہے تو اس کو ممبوز بھی کہتے ہیں تو یہ انسانوں نے سن میں وہ ان کار حیوان اگر وہ مالک کے بغیر کہیں کوئی حیوان دیکھ لیتے ہیں تو اس کو یوسمہ زوالتاً تو اس کو زالب ہوتے ہیں ظالح کے بنے گم شدہ جانور کو ظالب ہوتے ہیں تو اس کے لیے مخصوص ہے عنوان زوالہ ہے اور بھی زالہ کے عنوان سے اگر تفصیلی باب آ اس کی بات آ رہا ہے وہ ان گانا غیرما اگر جو ہے وہ گرا پڑا ہوا مالک کے بغیر جو چیز ہے وہ انسان بھی نہیں ہے حیوان بھی نہیں بلکہ ان دونوں کا غیر ہے جیسے درہم دینار کپڑا دوسرے زندگی کی ضروریات کے سامان برتنیں والا کچھ بھی ہو تو اگر ان دونوں کا غیر ہے انسان اور حیوان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے مالک کے بغیر کہیں بھی گرا پڑا ہوا چیز تو یو سما لطن تو اس کو مخصوص حصلہ نقطہ ہے تو اسے لقطہ خاص حصلہ ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو لقطہ جو ہے ہاں جی انسان اور حیوان کے علاوہ جو کوئی کہیں گرا پڑا ہوا مالک کے بغیر ہاں جی جیسے درام دینار کپڑا دوسرے زندگی ضروریات کے سامان ان کو لقتہ کہا تو نہان شاثر نے ہیڈنگ جو ہے لقتہ کر دیا پھر ان تینوں کی تفصیلات بیان کریں اب ان تینوں کا ایک الگ الگ جو ہے تفصیل سے بیان کی ان میں سب سے پہلے لکیر وغیرہ پڑا ہوا چیز جو ہے وہ اگر انسان ہو تو اس کی تفصیلات بیان کریں اس کے بعد پھر جو ہے حیوان کے بارے میں بتا رہے ہیں دوسرے باب میں باب ازاللہ کے عنوان سے تیسرا باب اللغتا چیزوں کے بارے میں وہ مخصوص جو ہے گری پڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں تفصیلات بیان کریں تو شاہ سے فرماتے ہیں عمل لکیت لکھیت کیا ہے فرما دفاع کل گرا پڑا ہوا بچہ ہاں جی تو شاذ سے خود تشریح دفاع و کل شوین ہر وہ بچہ ضائع ہر وہ بچہ جو ہاں جی زائین سے مراد کیا ہے تو کسی لاپتہ بچہ لا لاپتہ اس کے اس کے ساتھ کوئی مالک وغیرہ یعنی کوئی ایسا بچہ جو ماں باپ کے بغیر ہے کسی رشتہ دار کے بغیر ہے ہاں جی ہر وہ بچہ جو ضائع اور وہ جو ہے لاپتہ اس کے وارث کا کچھ پتہ نہیں اس کو ضائع سے تعبیر کے کلبھا و کل سب ہر وہ بچہ جو ضائع ہے مرتاز وہ لاپتہ بچہ جو لا حافظ اللہ ہو. اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہیں جو کہیں موجود ہے وہ بچہ لیکن اس کے ساتھ جو ہے لیکن اس کا کوئی محافظ اس کے ساتھ نہیں ہے بچہ اکیلا ہے تو اسی چونکہ اکیلا ہونے کو ضائع سے تعبیر کیا ہے ضائع نے نابوت ہونا یا مراد نہیں ہے وہ بچہ جو مالک کے بغیر ہے ماں باپ کے بغیر ہے کسی محافظ کے بغیر ہے کسی رشتہ دار کے بغیر کہیں کہ چل اکیلا رو رہا ہے یا کھیل رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اس کا جو ہے اس کو راستہ دکھا کے منزل تک پہنچانے والا ماں باپ تک پہنچانے والا کوئی ساتھ نہیں لا حافظ اللہ اس کا کوئی محافظ اس کے ساتھ نہیں تو ایسے بچہ جو ہے بیچارہ کہیں اکیلا پڑا ہوا ہے تو پھر کسی کو معلوم ہو جائے یہ ایسا بچہ ہے جس کا کوئی وارث ماں باپ رشتے دار کوئی ساتھ نہیں اکیلا ہے اور راستہ گم ہو کے یہ ہم بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اور ہاں جس کے والدین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر بھائی نہ التفا ہو تو ایسے بچے کا اٹھانا یعنی ایسے بچے کا اٹھانا فرض و نہ لڑکے پر فرض کوئی, کوئی مسلمان جو اس کو ہر صورت میں اٹھائے تو فین کانن ملطقی اب اس بچے کو اٹھانے والے منفرد اکیلا ایک آدمی ہے ایک آدمی نے دیکھا اور اسی نے اس بچے کو اٹھایا اور وہ شخص منہ سراً مالدار بھی ہے حامی مساوست مالدار ہے تو اس صورت میں ہوا جوال ہے تو اس پر واجب ہے رعایت تو اس بچے کا خیال رکھنا بن المعکول کھانے کی چیزوں کے دکھانے کی چیزوں میں پھل ملبوس لیوار وغیرہ یعنی اس کو کھانے پینے کی ہر چیز کا اس کو خیال رکھنا اس کی مراد کرنا اس مالدار شاذ پہ واجب ہے اور وہ مالدار شاذ سے ایک بندہ ہے ہما یا تاج ملے اس کے علاوہ جو ہے کھانے پینے کے علاوہ جن جن چیزوں کا وہ بچہ محتاج ہے وہ سب اس کو مہیا کرنا اس مسلمان مالدار پہ واجب ہے لیکن اگر وہ ان کا نمو سے نہ لیکن وہ شاید جس نے اس بچے کو اٹھایا ہاں جی لاورث نے دیکھ کر جو ہے لیکن وہ خود تاندا سے تو اس حص میں کیا کریں پھل ہو تو اس کے لیے جائز ہے ہاں اس کو ہاں جیت لوگ تو اس کو چائے کی طلب کریں ہاں جی من بیت المال بیت المال سے جو ہے اسلامی اسٹیج جو جو سے گورنمنٹ سے بیت سے اس بچے کے لیے خرچہ طلب کریں اس بچے کی ضروریات کے لئے. یا بیت سے طلب کریں جس میں صدقہ خیرات ہوتے ہیں اور حکام یا اسلامی حاکموں سے جو جس علاقے میں ذمہ دار لوگ ہیں سرکاری سطح پر اور ان کے ہاتھوں میں مال ہے حکومتی تو ان سے رجوع کریں یا حکام اسلامی سے یا اور سارے مسلمین یا اہل محلہ جو بھی ہیں تمام مسلمانوں سے جو بھی جنتا اس کے رد اثرت ان سے اس بچے کی ضروریات طلب کریں یا تمام مسلمانوں سے سارے مسلمین ہوائی جہوں اس بچے کی ضروریاتوں کو ان سے طلب کریں اور طلب کر کے اس کی مشکلات بچے کا حل کرنا اس شخص پر واجب ہے جس نے اس بچے کو اٹھایا ہے اگر خود مالدار ہو تو خود تمام خرچہ کریں اگر تعداد ہے تو پھر وہ بیت الماعت سے اس کے خرچہ طلب کریں یا حاکم سے یا تمام مسلمانوں سے یہاں فرماتے ہیں اس بندے کے لیے یہ بھی ہے اس کے لیے جائز ہے ول اس کے لیے بھی جائز ہے کہ ہو یہ کہ وہ اس بچے کو حوالہ کریں مسلمین ایک اور مسلمان کے ہاتھوں حوالہ کریں کہ وہ مسلمان شفیق ان مہربان ہو اس بچے کے لیے لیا فاضہ تاکہ وہ اس بچے کی حفاظت کریں تو یا ہو کہ جی ایک شفیق مسلمان کے حوالہ کرے اور وہ مالدار بھی ہو تو اس کے حوالہ کریں یہ بھی جائز ہے اور علاقام یا حاکم اسلامی کے حوالہ کریں تو چونکہ حکومت کے پاس بھی ایسے ہاں جی اور غریب عرب کے دیکھ بھال کی جگہیں ہوتے ہیں یہ جی تمہارے والا ہوتے ہیں وہاں اس کی دیکھ بھال ہو یا حاکم کا حوالہ کریں اور علا من یا اس شاذ کا حوالہ کریں یا تو وہ ہو کہ یاسمان کے حوالہ کریں جو طلب کرتا ہے اس بچے کو للہ سے اس کی حفاظت کے لیں معلے میں, محلے میں محلے اچھے لوگ ہیں سال لوگ ہیں وہ دیکن بندے کو اس بچے کا پالنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ اس سے طلب کریں بھائی یہ بچہ آپ ہمارے حوالے کرو ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے تو او علمن یا حوالہ کرمن اُشا اس کی یہ لگو جو بچے کو طلب کا دل ہے اس کی حفاظت کے لیے اور ویہ عالم اور آپ جانتا ہے وہ شاہ جس کے پاس یہ بچہ ہے جو نے اٹھایا ہے وہ جانتا ہے ان متدعین کہ یہ شاہ جو اس بچے کو کی دیکھ بھال کے لیے آپ سے مانگ رہا ہے وہ دیندار ہے شفیقن اور وہ مہربان بھی ہے لا لاریدو اور وہ اس بچے کو طلب نہیں کرتا ہے المزات اللہ مگر اللہ, اللہ کی رضا کے لئے ہم اللہ کی رضا کے لیے بچے کو پالنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالہ کریں اگر آپ کو علم ہے اے متدئین شفیق ہے ہوپ آگے وکُ المدعی اب یہ بچہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے کوئی ہر وہ کوئی بھی شاع جو آپ کے پاس آتے ہیں بولتے ہیں یہ میرا بٹہ ہے ہاں ہم بولے دعویٰ کریے میرا بیٹا ہے اور اس کے دعوتات سے اس ایک بند نکلوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو اس شرم میں کیا کریں فرماتے وق العمن ہر وہ شاہ جو ید ہی جو دعویٰ کرتا ہے اس بچے کے بارے میں بالبنوتی اپنے بیٹا ہونے کا کیوں بھی شاہ آ کے بولیں یہ میرا بیٹا ہے اور وہ منفرد ان اور وہ اکیلا پھر دعویٰ اپنے اس دعویٰ میں کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے بولنے کہ اس دعویٰ میں وہ اکیلا ہے کوئی دوسرا آدمی اس کے مظائم نہیں ہے تو اور اور کوئی اس کے ساتھ معاوضہ نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ آ کے وہ بھی دعویٰ نہیں کریں وہی دوسرا آدمی کھڑا ہو کہ یہ میرا بیٹا بولے ایسا کوئی معارش نہیں اس کے ساتھ جگڑنے والا نہیں ہے تو اسے سر میں کیا کریں تو یہ ہم بگے تو اس بچے کو اٹھانے والے کو اچھا ہے ہو یہ کہ حوالہ کریں اس بچے کو الہ ہی اس شخص کے ہاتھوں حوالہ کریں بلا بین دن گواہ کے بغیر مگر جو بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے کوئی مارث بھی نہیں اور کوئی اور دعویٰ دار بھی نہیں ہے تو اسی کے حوالہ کریں لیکن غلام ادا لیکن اگر یہ شخص جو ہے دعویٰ کریں اس بچے کے بارے میں اور بولیں بھی رکھے آتے بولیں یہ تو میرا غلام ہے ہاں یہ تو میرا غلام ہے بولیں غلام کے دعویٰ کریں تو حرمات علام یو سلم لے تو پھر یہ اس بچے کو شاہذ کے حوالہ نہیں کریں گے الا مگر بعد ثبوت ہی مگر یہ کہ بات ثابت ہونے کے بعد ان حاکم حاکم اسلامی کے پاس بالبینت گواہ کے ذریعے ہیں وہ بندہ اس بچے کا اپنے غلام ہونے کو حاکم اسلامی کے پاس ثابت کریں کہ یہ میرا بچ یہ غلام ہے یہ میرا غلام ہے ہاں جی اور ساتھ ہی بائین گواہوں کے ذریعے کم از کم دو گواہ اور ساتھ ہی حاکم جو وہ تزکیے دی اور حاکم جو ہے ان گواہوں کے بارے میں تزکیہ کریں مطلب کہ تاخیر کریں یہ گواہ سچے لوگ ہیں جھوٹے نہیں ہیں بے مان لوگ نہیں ہیں ہاں جی فاصل کو فاجی ان گواہوں کی تذکیہ کریں ان کے بارے میں یہ اچھے ہیں یا بوریں اس کے بارے میں تحقیق کر کے ثابت ہو جائے یہ اچھے لوگ ہیں گواہن میں سالے لوگ ہیں صالح ہونا صالح لوگ ہونے ہونا ثابت ہونے کے بعد وہ تحقیق ہی اور اس بچے کے ہیں یہ بچہ اس بندے کے گواہوں کے ذریعے سے اس کے غلام ہونا تحقیق ہو تحقیق کر کے ثابت ہو جائیں قوام کے ذریعے تو پھر اس کے حوالہ کریں ورنہ اگر کوئی غلام کا دعویٰ کریں تو اس کو نہ دے دیں ہم بیٹے کا دعویٰ کریں تو اس کو دے دیں تو یہ جو ہیں آج کے درجے پر انتہار کر دیں انشاءاللہ اس کا دوسرا درس اور آخری درج کل بتائیں ان